یقیناً اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر یا عظیم ہو پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں پیش کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے اللہ سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ ان سے نا فرمانوں کی سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کئی فتح فرون تم اموتم الہ تم جاؤن تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردے تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گیا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کے طرف تم لوٹ جا جاؤ گے والَ فی ازوا جو وہم وہ خالدون کی تفسیر بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آنے والی آیات کی تفاسیر ذکر کرتے ہیں والم فی ہے ازوا جو یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی وہ فیح خالدن خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزق ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6544 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2850 پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاتیہ سے قرآن کا مجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنے عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کے بعد کی توضیح اور کسی حکمت بالغا کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں فیم فوقا ہے جو مچھر کے اوپر ہو یعنی پر یا بعض مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز یا فوق کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے لفظ فوقہ میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے جسے قرآن نی میں تولا جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں اور حدیث میں کل میسر لما خلق قلح ہر ایک اس چیز میں آسانی دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار انچاس سے تعبیر کیا گیا ہے فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں جس کا ارتقاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اتاد سے کلی خروج یعنی کفر ہے جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے عوامر پجا لینے اور نواحی سے بعض رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا وہ عہد است جو سلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ضروریت آدم سے لیا گیا جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے وہ نقضِ عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا ہے حوالۂ ابن کثیر ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا اللہ کا یا اس کے پیغمروں اور دین کی طرف بلانے والوں کا کچھ نہ بگڑے گا اور پھر حکومت اموات کم آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں شوقانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی کما ہی دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی مگر صحیح یہ ہے برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرنامہ ہے اسی لئے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى الَسْسَمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لئے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں ہے پھر وہ آسمان کے طرف متوجہ ہوا پھر ان کو ٹھیک کر کے سات آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وا اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وَقدی صلاح قلعمون اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تصبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ نے کہا بے شک وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب آتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف تو ہو اللہ خلق الکمف العلی جمیان کی تفسیر اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین میں کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ میں اصل عباہت ہے اللہ یہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو بحوال فتح القدیر یعنی جس چیز کی بابت حرام ہونے کی صراحت نہ ہو وہ مباح و حلال ہوگی بعض صرف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے سہیل بخاری قبل حدیث 7418 اللہ تعالیٰ کا آسمانوں اور پر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے جن پر اسی طرح بغیر تعویل و کیفیت بیان کرنے کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حصی وجود اور حقیقت ہے محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد ساتھ ہے اور حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے اومین العقیم اصلاح اور زمینیں بھی آسمانوں کی مثل ہے اس سے زمین کی تعداد بھی ساتھ ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہو جاتی ہے من اخذ شبر من ظلما فعین يطوقه من يوم سہیل من سبع عرضين صحیح حدیث نمبر تین ہزار ایک نمبر 3198 جس نے ظلم کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق پہنائے گا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے وب مباح دکھا دہ ہے زمین کو اس کے بعد بچھایا اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین میں زمین کی زمین ہی کی ہوئی ہے اور دحا ہموار کر کے بچھانا تخلیق سے مختلف عمل ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا بحوال فتح القدیر مزید دیکھیے سورہ حمیم سجدہ عیت نمبر نو ملائکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے جن کا مسکن آسمان ہے جو عوامر الہی کے بجا لانے اور اس کی تحمید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے انعلف خلیفہ خلیفہ کے مینے جانشین کے ہیں اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا بعض ہلم نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین بدر کر دیا اور ان کی جگہ آدم علیہ السلام کو زمین بسایا تو آدم علیہ السلام گزشتہ قوم جنات کے خلیفہ اور جانشین بنے اس بنا پر انہیں خلیفہ کہا گیا بعض دیگر اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلیفہ اس لیے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس کی مخلوق میں نافذ کرنے میں نائب ہے بہوال تفسیر اللباب پہلی جلد صفحہ 501 فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ نہیں تھا بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں اللہ تعالی نے فرمایا میں وہ مصلحت راجحہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان ذکر کردہ مفاسد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے کیونکہ ان میں انبیاء شہداء صالحین اور زہات اولیاء بھی ہوں گے بحوال ابن کثیر ضریعت آدم کی بابت فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہوگا بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلا دیا تھا کیونکہ وہ خود تو عالم الغیب نہیں ہے لہذا یہ لوگ کلام میں حصف مانتے ہیں جس کی تقدیر ہے انی جاعلون فی الاضد خلیفہ يفعل کذا وکذا ما ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو ایسے ایسے کام کرے گا بحوالے تفسیر فتح القدیر لالامام الشوکانی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکت فقال انبئونی باسمائی ها اولائی انکوتم صادقین اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ الحکیم انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے اس سے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا بے شک تو ہی خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے قال یا آدم انبئهم بی اسمائهم فلما انبئهم بی اسمائهم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے چنانچہ جب اس نے انہیں ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے کہا کیا میں, کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ یہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا وقلنا يَا آدَمُ اسْكُنْ آتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اب آتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم ادم السما اک اللہ اسما سے مراد مسمیات اشخاص و اشیاء کے نام اور ان کے خواص و فوفائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے القا و الہام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی جب یہ حکمت و اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر لیا فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی یہ بھی واضح ہے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی سجدے کے معنی خضو اور تزل کے ہیں اس کی انتہا ہے زمین پر پریشانی کا ٹکا دینا زمین پر زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا تفصیر الکرتبی بحوالہ تفسیر الکرتبی یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے بہوالۂ جامع ترمیزی حدیث نمبر گیارہ سو انسٹھ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کا طور پر ہی تھا نہ کہ عبادت کے طور پر ہماری شریعت میں تعظیم بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور رائندہ درگاہ ہو گیا ابلیس حسب سراہت قرآن جنات میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل کر رکھا تھا اور سراہتاً اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اسی لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتقاب سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں پھر بیان کی گئی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی اور پھر درخت کا بیان یہ درخت کس چیز کا تھا اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی سراہت نہیں ہے اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے جو بے اصل بات ہے ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کے نہ ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے تو یہاں تک رک جاتے ہیں دوسرے حصے میں ان شاء پھر ہم پورا کرتے ہیں اپنا تیسرا حصہ اگلے حصے میں